بسم و الرحمن الرحیم اللہ صحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں طبی حضرت سکن موسم علیہ السلام میں موجود تمام خارن گرامی اور میردان اشید میں موجود خارن گرامی باقی تمام سامعین خارن گرامی سب کو شمس بارشی السلام کرتے ہیں قارن گرامی الحمد جو ہے جیسے کہ آپ لوگوں سے وعدہ میں نے کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم فق الحمد کا باقاعدہ درس شروع کریں گے تو اس سلسلے میں کل کل جو ہے آپ لوگوں کو پہلا درس افتتاح کے عنوان سے جو ہے فقِ اہمیت ضرورت اور دینی مسائل پر نہ خواتین کے لیے اس حوالے سے پہلا درس آپ لوگوں کے مبارک تک پہنچایا تھا اور آج جو ہے کتاب باقاعدہ کتاب کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو دوسرا درس جو ہے فق الحمد کے حضرت شاز محمد نرواس خود کے جو ہے کتاب کے مقدمہ ہم آج اس کا ترجمہ کریں گے اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حمد اور محمد آل محمد پر انبیاء رسول پر درالشریف بھیجنے کے بعد جو ہے اس کتاب کو آپ نے کس مقصد کے لئے رکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے کیا کچھ ہے اس سلسلے میں مختصر آرائش آسد محمد بیان فرما رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الانبیاء اولمرسلیم مبشرین و منجرین لعمََ من و خاطہ محمد بن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تمام تعارفیں یہ الجب عربی زبان میں ہم پر ہیں نا تو تمام سب کے معنی میں آتا ہے اس کو ال استغراق بولتے ہیں یعنی تمام تمام تعارفیں ہر قسم کی تعریف الحمدللہ تمام تعارفیں اس اللہ کے لیے ہیں الزیز جس نے باسا بیجا انبیاء علیہ السلام کو نبیوں کو الم اور رسولوں کو آپ کو ہے انبیاء ایک چوبیس ہزار ہے ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہے تو رسولوں کا درجہ انبیاء سے بالتر ہے ہاں جی رسولوں کی ذمہ داریاں بھی انبیاء سے زیادہ ہے ہاں ایک نبی پر اللہ کی طرف سے حکم وہی ہوتا ہے اور وہ بندوں کو پہنچانے کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہیں اور بس اوقات خود تک محدود ہوتے ہیں رسولوں کی ذمہ داری میں اس حکوم کو بندوں تک پہنچانے کے بعد اس کا اس پر عمل کروانے کی بھی کوشش ہے یوں سمجھو ایک نظام تشکیل دے کے لوگوں کی اصلاح نس ان پر جو اللہ سے حکم ملن کو جاری نافذ کرنے کی بھی کوشش کرنا اس سے رسولوں کی ذمہ داری میں آتی ہے تو انبیاء اور رسولوں بھل اب جتب میں رسول یعنی اللہ کی طرف سے بیجا ہوا انبیاء وہ رستے جن پر اللہ کی طرف سے حکم جو ہے اللہ کے حکم کو بندوں تک پہنچانے والا اس معنی میں لفظی طور پر وہ کبھی انبیاء کہہ کر رسول بھی مراد لیتے ہیں کبھی رسول کہہ کر انبیاء بھی مرال لیتے ہیں دونوں جو ہے ایک ہی معنی میں دونوں جو ہے بہت ساستوں میں وہ نبی بھی ہے رسول بھی کچھ شخص نبی ہے اس کو رسول کی موقع ذمہ داری نہیں دیا اللہ نے تو الحمدللہ للہ جی تمام تعریفوں سے اللہ کے لباس الانبیاء والمشن جس نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا درحال کے مبشرین اپنی امتوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر یعنی جو ایمان لائیں گے ہاں جی ان انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات پر ان کو خوشبری دینے والا بنا کر جنت کی بشارت دینے والا بنا کر ہم منظرین اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو ڈرانے والا بنا کر بھئی ایمان نہیں لائیں گے جہنم کے عزابات تھے بول ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا اللہ نے بھیجا ان کو خوشحبری دینے لام مختلف امتوں کے لیے و ختم ہوں اور ان سلسلے امبیا کو اللہ نے اختتام کیا ختم کیا بے نہ ہمارے نبی و رسول ہمارے رسول محمد بن صلی اللہ وسلم محمد صلی اللہ وسلم پر محمد پر کہ صلی اللہ اللہ کے درود و آپ پر و علی اور آ کے آپ پر و, اور, آب آب پر. و اور اللہ کے سلام ہو آپ پر اور آ کے آپ پر تو جو ہے یہ آپ آخری نبی جو ہے ہمارا نبی ہے سلسلہ انبیاء اور رسولوں میں اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا آخری رسول بنا کر بھیجا رسولوں میں سے بھی سب سے عظیم اور افضل رسول بنا کر بھیجا اور آپ خاتم انمبیا ہیں اور آپ کی شریعت ہی آخری شریعت ہے ہاں جی قرآن اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے اور آپ نے جو کچھ اور آپ نے جس چیز کو حلال قرار دیا قیمت تھا وہ حلال رہیں گے جس چیز کو حرام قرار دیا قیمت تھا وہ حرام رہیں گے اس لیے آپ کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں آپ کی شریعت کو آخری شریعت اور کامل, کامل شریعت فرماتے ہیں یہی خدا کی طرف سے نازر شدادین ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل ہے اسی امبیا علیہ السلام نے جو تعلیمات اپنے اپنے امتوں کو لے کر آیا وہی تعلیمات ہمارے پیارے نبی نے ہاں جی اور ایک جامع صورت میں آتا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے بیان فرما کے قرآن پاک کی صورت میں حاضر کی صورت میں آپ نے بیان فرمایا ہے تو اس درحمت اور محمد عالم محمد پر ضرورت کے بعد آگے سے فرماتے ہیں اپنے بیٹے آپ کے بیٹا کے نام جو ہے شاہ قاسم فیض بخش ہے وہ بھی آپ کا خلیفہ ہے اور نہایت ہی قابل و فاضل تھے بظاہر ان سے مخاطب ہے دارگ لے لیں ان ڈاریلیں آپ کے تمام مرد مخاطب ہے ان عبارتوں کا فرماتے بعد ابادنی حمد اور محمد عالم پر دودھ بھیجنے کے بعد فعالم جان لو او اللہ دو اے میرے وہ بیٹے القابل جو ہر لحاظ سے قابل ہیں عادل ہیں ہاں جات النصاف سے جس کا دل بھرا ہوا ہے العالم ہاں شریعت کے تمام علوم جاننے والے ہیں فاضل یعنی جس میں فاضل بھی علم ہی سے محروط ہے علم کے ساتھ ساتھ دوسرے اخلاقیات کا روحانی کمالات مالات دیا جاتے ہیں تو اس کو فاضل بھی کہا جاتا ہے عالم و فاضل دونوں المکاشف مقاشف طریقات کے اصطلاح ہیں وہ شان جس کے لیے جس کے لیے جس کے نظر کے سامنے سے پردے ہٹ چکے ہیں وہ حقائق صرف جانتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں ان کو مکاشف کہا جاتا ہے الواسل جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے المرشد الکامل یعنی مرشد کامل اس حصے کو بولتا ہے جو شریعت پہ مکمل مہارت رکھتے ہیں ایک مشتد ہے فقیر پلح جو ہے طریقت کے بھی شریعت تریقت حرقت میں بھی مکمل رموزات کو جانتے ہیں اور لوگوں کو پھر اللہ تک جوڑنے کا سلسف کے تمام تعلیمات کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے جس منزل پر پہنچا ہے اس کو مرشد کامل کہا جاتا ہے تو اے مرشد کامل سید کہتے ہیں اپنے بیٹا کو مرشد کامل ہاں جی تو سید صرف خود مرشد کامل نہیں آپ ہاں نے اپنے بیٹے کو بھی مرشد کامل بنا کے تشریف گئے۔ اور مرشد کامل ہاں جی لوگوں کو کما حقوق ہے اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف اور روحانی فیضات پر رہنمائی کرنے والا بیٹا رضا کا اللہ،, اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے دے کمال المعرفت ہاں جی ہر چیز کی کمال درجے کی معرفت کی چیز میں آپ وطا کہ فی حقائقی لاشات تمام چیزوں کی حقیقت کو جاننے میں تمہیں کمال معرفت اللہ عطا کرے اب وہ تمام عشاء پر شریعت میں حلال حرام میں شرع میں پورا پورا تم ہو اور تریقداً اور تحریر کے بھی تمام رومضات سے تو آگاہ ہو اور حقیقت اور حقیقت کے بھی تمام رومضات سے تو آگاہ ہو ادا گنمی شریعت ترقی حقیقت کا سادہ سے مثال یہ ہے اللہ نے کہا مثلا نماز پر بولا تو نماز کی مثلا نو رکن نیت سے شروع ہو جاتے ہیں نیت ہے تبیعت و ہے ہاں جی پھر الہم سورہ پڑھنا ہے پھر رکوع میں جانا ہے سمیع اللہ پڑھنا ہے شہدہ کرنا ہے ہاں جی ان ان کو یہ جو اس کے جو مختلف اعضاء کے حکم جاننے کو نماز کے احکامات جاننے کو شریعت بولتے ہیں ٹھیک نہیں جی پھر آپ نماز کو پیغمبر کے ترقی پر پڑھیں گے اللہ کی نے فرمایا سلو کما رہے تم تم لوگ نماز اور اس ترقے پر اس جی طرح پر جس طرقے پر میں پڑھتا ہوں تو جب آپ نماز شریعت کے اس حکم کو پیغمبر کے طرقے پر نماز پڑھیں گے تو سمجھ اپنی طریقہ پر چلا جب آپ نے پیغمبر کی تعلیمات کو پیغمبر کے طرقے پر عمل کر کے پڑھیں گے آپ کے حکم کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک روحانی سکون آ جاتی ہے کم سے کم جو ہے آپ کے اندر ایک ہلکا سا بھی صحیح ایک سکون محسوس ہوتے ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرضے کو ادا کر یا وہ تو اس روحانی سکون کو حقیقت کہا جاتا ہے ہاں جی اس روحانی سکون کو حقیقت کہا جاتا ہے البتہ یہ جو ہے یہ حقیقت جو ہے ہر شخص کی اس کے اپنے علم اور اللہ کی معرفت ہاں جی اور شریعت کی جو عبادت کے اندر جو سنتیں ہیں مستحبات ہیں ان سب کو بھی دقت سے خیال رکھنے میں اور پوری توجہ سے عبادت کرنے سے کرنے کے لحاظ سے اب وہ حقیقت کے اطراک اور جو نماز سے جو لطف آتے وہ لوگوں میں فرق ہوتی ہے ہاں وہ سب قابو حقیقت کے ادراک میں سب ایک جیسا نہیں ہوتے سب کسی کا جو ہے بالکل اس میں اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے اس نماز سے وہ کوئی اور عظیم جو ہے لطف اٹھاتے ہیں کوئی کم سے کم درجے کا لطف اٹھاتے ہیں تو یہ سادہ سا جو ہے شریعت حقیقت کے مثال میں نے آپ کو دے دی دیا اصل چیز تو شریعت ہی ہے ہاں جی اللہ کے پیارے نبی نے جو کچھ احکامات ہمیں دیا ہے اسی پر سختی سے عمل پیرا آپ ہوگا تو آپ نے تحریک پر چلا عمل پیرا ہوگا تو تحریک ہے ترقمان معنی راستہ ہے راستہ چلنا جب آپ حکم پر راستہ چلیں گے تو آپ کو اس سے جو روحانی فیضات حاصل ہوں گے ہاں وہ روانی فیضات حقیقت میں حقیقت کہا جاتا ہے تو شاشید اپنے بیٹے کے لیے ہاں جی ان تین چیزوں کی دعا فرماتے ہیں اور آپ کے تمام مردین کے لیے بھی آپ یہ دعا کریں اب آگے جو ہے آپ اس قلافت کی کتاب کو لینے کی وجہ بتا رہے ہیں فرمات اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر نے مجھے حکم کیا انعرف فال اختلاف یہ کہ اختلاف کو دور کروں میں بین حاضل امت اس امت اسلامی کے اندر جو فقے اختلافات ہیں ہاں کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی وزو طرح کوئی, کوئی اس طرح کوئی کوئی نماز ناز باندھ کی پڑھو کوئی, کوئی پڑھو ادھر جو مختلف اختلافات ہیں ہاں اللہ نے مجھے حکم کیا کہ میں ان اختلافات کو دور کروں سب سے پہلے اول فی الفرو فروعی احکامات میں یہ فقہ و فروعی احکامات بولتے ہیں ہاں جی فقی مسالمات وضاحت ان احکامات کو فروعی فی الفرو میں اور, و اور بیان کروں شریعت المحمدیہ اللہ کے پیال نبی نے جو قوانین شریعت کے ہمیں دیا ہے اس کو بیان کروں لوگوں کو کمات جس طرح کا تھی فی زمانی آپ کے زمانے میں من غیر زیادت بدون نے اضافی اضافہ کیے بغیر وہ اور کم کیے بغیر یعنی جیسے کہ آپ کے زمانے میں تھا ایسے ہی ہاں جو ہے حکم کو آپ کی امت کو بیان کروں ہاں اس چیز کا جو ہے میں معمور ہوں اللہ کی طرف سے وسانی اور دوسرا جو ہے پھر اصولی ہاں جی اور اصول اصول سے مراد عقائد ہے یہاں پر اصول اصل جڑ بنیاد کے معنی مراد یہاں عقائد ہے دوسرا عقائد میں جو مسلمانوں کے اندر امتوں کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی حقیقت کو ان کو بھی ان اختلافات کو بھی دور کرنے کے لیے میں کتاب لکھوں اس کا بھی میں معمور ہوں قسم دوسری ان دوسری جو ہے کام جو میں نے کرنا ہے فی الصول دین میں ممبین علوماً ہے میں معمور ہوں ان اختلافات کو دور کروں جو اصول دین میں میں بین عموماً مختلف حکومتوں کے درمیان یعنی مسلمان یہود نصالہ دوسرے غیر مسلم قومیں وہ سب کو امم کہیں گے ان امتوں کے اندر جو اختلافات عقائد میں ان کو دور کرنے پہ بھی معمور ہوں وقافت اہل عالم اور تمام عالم والوں میں جو اعتقادی جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے پہ میں معمور ہوں تو تو فرماتے ہیں میں نے شروع کیا فی ہی پہلے جو ہے فروئی فروب میں جو اختلافات اس کو دور کرنے میں میں شروع کر چکا ہوں میں شروع میں تفصیل آسانی کے ساتھ یعنی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہے یہ کتاب لوگوں کے لیے سمجھنے میں فہم میں آسان ہوگی ہاں جی اور ان میں جو ہے ان کو سمجھنے میں کسی قسم کی دقت کسی کو پیش نہیں آ جائے گی اور وہ حض اور وہ اللہ میرے لیے کافی ہے ورنم الوکیل اور وہ بہترین ہر سرپرس ہے اور میں جو پر جو اختلاف کے شاخر پر اعتراض جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ان اللہ عمر رانیے کہ اللہ نے مجھے حکم کیا یا حکم کیا انعرف وال اختلاف اس امت کے درمیان میں موجود اختلافات کو دور کرنے کا تو یہاں پر بھی دیکھو آپ کے شاہ سے نے کہا اللہ نے مجھے حکم کیا ہے تو اس سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان پر کوئی وہی کا آپ دعویٰ کریں تو عظیم نگرام دیکھو قرآنی پاک میں ہر مسلمان ہر عالم دین معمور ہے اللہ کی طرف سے یعنی ہر عالم دین معمور ہے اللہ کی طرف سے ہمیں بالمعروف نئے کرنے کا ہر انسان جو ہے ہر جانے والا ہر حاکم معمور اللہ تعالیٰ عادلانصاف کرنے کا اللہ کہ انََََََََََ اللہ بیشا اللہ تعالی سر ان اللّہ نمبر نبم فرماتے ان اللہ یا مربے اللہ حکم کرتا ہے بلادل ولاحسان عدل و احسان کرنے کا حکم کرتا ہے تو اب کیا ہوا ہر مسلمان اب اللہ اپنی جگہ پر معمور ہے معمول ہر مسلمان جو ایک بندہ جو امر بال معروف کریں ایک انسان جو ہے حاکم ہے وہ معاشرے میں عدل انصاف قائم کر رہے ہیں تو اس سے پوچھے تم کس کے حکم سے کر رہے ہیں تو وہ آرام سے بول سکتے میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے کون سے حکم سے یہ قرآن آیاتِ اللہ یامر دیکھو اللہ خود کرے میں حکم کرتا ہوں تو میں اللہ کے اس حکم سے چونکہ میں جانتا ہوں ہاں آج انصاف میں آج جو ہے میں نے شریعت احکامات پڑھا ہے اعکاضی کی عیشیت سے میں نے تعلیمات حاصل کیا ہے لہٰذم لوگوں کے درمیان عادلانصاف کا قائم کر سکتا ہوں جو کچھ عالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اسی کے مطابق میں انصاف قائم کرتا ہوں بولیں تو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کن تم خیر و امَتن ہاں جی کن تم خیر و امََن اخر جلن تم ایک بہترین امت ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے خلا کیا ہے پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے رہیں برائی سے روکتے رہیں تو عامر بیر معروف نہیں منکر کرنا یہ ہر مسلمان اللہ کی طرف سے معمول ہے لیکن ہر انسان کو اپنے اپنے علم کے مطابق معمور ہے تو ایک آدمی جتنا جانتا ہے نا اتنا اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے تو شاخ جب آپ نے جو ہے فکر میں پورا پورا آپ ایک مشترک کے درجے پر پہنچا اور ایک اعلیٰ مشترک کے درجے پر پہنچا اور آپ نے دیکھا مسلمانوں کے اندر جو فکر دو بج اختلافات ہیں بہت سے اختلافات کی اتنی کوئی بنیاد نہیں لیکن اسی بے بنیاد باتوں میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر مرتد کہہ رہے ہیں تو یہی بات ہے اب آپ کے شرعی قرآن آتوں اس امر معروف کے آتوں کی روشنی میں آپ اللہ کی طرف سے معمور ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ سے معمور ہے کہ امت کو اچھی سے آگاہ کریں جبکہ ہم بیجائش میں لڑ رہے ہیں اس میں اختلاف لفظی ہے اسی طرح عقائد میں عثمان جو ہے قرآن حادث ہے قدیم ہے ہاں جی عجب التفی وغیرہ کے جو اعتقادی مسائل ہے اس میں عثمان کے ایک دوسرے کو قتل و غلط گریاں بھی ہوئی مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کافی کہہ کے شاہ نے وہاں بھی بہت بہترین تعلیمات دی ہیں اسی لیے میں تو ان دونوں میں آپ نے رف اختلاف کیا تو جو شغل جانتا ہے نا تو وہ اس کو اللہ تذر و معمور ہے تو شاہ نے اسی بات کو ذکر کیا اللہ کے کی نے مجھے حکم کیا کہاں پہ قرآن آیتوں میں قرآن آتوں میں،, میں میں معمور ہوں قرآن آیتوں میں حکم کیا جس طرح رالم دین کو حکم ہے مجھے بھی حکم ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو الحام بھی کیا پالس الہام کیا ہو یہاں امر بیمانی الہام ہے ہاں جی الحامِ وہنی الہام ہے کہ آپ کو عالم رویہ میں بھی اللہ نے یہ چیز کیا ہو کہ بھئی جو ہے تم یہ کام کرو چونکہ تو یہ کام کر سکتے ہو تم نمت کے اندر جو اختلافات ہے اس کو رفع کرنے کے لیے تم کو شکر سکتے ہو جو اپن خدمات انجام دے سکتے ہو یہ کام کرو بولیں تو اس سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی بہت سولیائی الہی پر الہامات ہوتی ہیں الہامات کا دروازہ کھلا ہے لیکن وہی کے دروازہ بند وہی جلی جو جبریل امین کے ذریعے سے جوائی آتے ہیں وہ صرف انبیاء پر آخری نبی محمد مصنوعات کے بعد ختم ہو گیا باقی الہامات کا سلسلہ وہ قیمت تک جاری ہے وہ ولایت کا ہے قہمت تک جاری ہے تو یہ اشکالات آپ پہ وارد نہیں ہوتے الحمدللہ آج کا یہ درس بھی کمپلیٹ ہو گیا کل سے ہم گرس نمبر تین سے اصل جو ہے باب و شروع کریں گے انشاءاللہ